اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہی تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپن مدد کا اور مسلمانوں ہے کا